بس اللہ و رحمن ورحمۃ اللہ صحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شعبۂ گرس اور باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کو شمع شما سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب اداو شریف میں سے درست نمبر چھ سو چھپن ابلغ دو سو اٹھانوے ہے چھ سو چھپن شروع سے ابھی تک کی دار روس کی تعداد ہے اور دو سو اٹھاون عوراد فتھیہ کے شرخ کے ذیل میں ہیں اور اوراد فتھیہ میں ہم لوگ اس بات جو ہے اسماع الحسنہ میں سے ستارہ اسم اعظم یا غفار یا قہارو ساری قہار کے ذیل میں ہیں یا غفار ہو گیا تھا پھر قہار کے ذیل میں ہمارے ساتھ طلح ہیں اور ابھی آج کے موجود پہلے سے پہلے درس میں یا قہار لغت کے حوالے سے اس کا کیا معنی ہے علماء اسماء الحسنہ جنہوں نے اس کے شرح لکھا ہے شرح لکھا ہے انہوں نے ان اس سے مقدس کے کیا کیا معنی لیا ہے اس پر طرح سے گفتگو کیا تھا ابھی جو ہے یہ عنوان ہے القحار قرآن پاک میں کیونکہ ہم نے مجموعی طور پر چار تین داویے سے اسماء الحسنہ کا بحث کرتے آیا ہے ایک بہن کا سے لغی معنیٰ توضیع جی تشریح کیا ہے دوسرا قرآن پاک میں یہ سم آیا ہے نہیں آیا ہے آیا ہے تو کتنی دفعہ آیا ہے کہ سورت میں آیا ہے تو اس پر تھوڑا سا قرآن آیات ذکر کر کے تھوڑا سا کچھ کرتے آیا ہوں تو اور تیسرا جو ہے ان آسما کے فیض و برکات کے حوالے سے ہیں جی. تو ابھی ہمارا دوسرا عنوان جو ہے اس مقدس کے بارے میں القہار جل جلالہ قرآن پاک میں جو ہے کتنی دفعہ آیا ہے ان کے تھوڑی توجہ و آیات ذکر کر رہا ہوں جن میں یہ مقدس سے سمایا تو القحار یہ سلسلے میں القحار جل جلالو یعنی بہت غلبہ والا ہیں اور ہر چیز پر غلبہ والا یہ نام مبارک قرآن کریم میں چھ مقامات پر آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے طور پر چھ مقامات پر آیا ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان تمام آیات میں القحار یہ ہے صفت الواحد ایک اللہ کے ساتھ آیا جن میں القحر آیا ہے الواحد کے ساتھ آیا واحد القحار واحد القحر اس صورت میں آیا ہے ان میں پہلا مقام جو ہے یہ ہے ارباب المطفرکون خیر الام الواح الواحد القحار یہ سورہ یوسف آئے نمبر انتالیس ہے یہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زندان کے ساتھیوں کو ہاں جی آپ نے اللہ کی تو انہوں نے جب آپ سے ایک توبیر خواب چاہا کہ وہیں ہم نے یہ خواب دیکھ کے تعبیر کرو تو آپ نے کہا میں ضرور جو ہے تمہیں اس خواب کی تعبیر بتایا ہوں بتاؤں گا اللہ نے مجھے ایسی چیز کی تعلیم دی ہے لیکن اس سے پہلے کچھ اہم باتیں سنو فرما کر آپ نے انہیں اللہ ایک اللہ کی پرستش کی دعوت دی تھی تو اس میں جو یہ عائد مقدس ہیں ان کو دعوت دیتے ہوئے فرمایا ارباب المتفقوں نے خیل النام اللہد نے کہا الواحد کی صفر الفاح کے یعنی کیا متفارق کئی پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتوار ہاں جی یعنی وہ ہر چیز پر غلبہ و تشرط رہنے والا ایک اللہ بہتر ہے ایک اللہ جو ہر چیز پر غالبہ رہنے والا ہاں جی ہر چیز سے طاقتور اور وہ بہتر ہیں اس کا معبود سمجھیں اس کے سامنے سب تنظیم رقم ہو یا جو ہے متفرک خداؤں کو مانیں اور ان میں سے کوئی بھی ہمارے کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے ہمارے ان میں سے جو سب جو ہے لا یا ظر والا یا انڈا ہوئے یہ نہ وہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان ایسی چیزوں کو معبود بنیں تو یہ مقدس آئے تھے جس میں الواحد القحار اہار جو ہے الواحد کے صفحت کے طور پر آیا تو جی یا یہ آیت مجیدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زبان مبارک سے اپنے قید کے ساتھیوں کو دعوت توحید دیتے ہوئے فرمایا تھا آپ نے ان قیدیوں سے سوال کیا کہ اچھا تم ہی بتلاؤ انسان بہت سے پروردگاروں کا پرستار ہو یہ بہتر ہیں یا یہ کہ صرف اللہ کا بندہ بنے اللہ جو ذات واجب الوجود ہے الواحد القحار ہے آحط ہے سمت ہے اس اللہ کا بندہ بنے جس کا قار و قوت سب پر غالب ہے یعنی مختلف انواع و اشخال کے چھوٹے بڑے دیوتا جی ہیں جن پر تم نے خدائی اختیارات تقسیم کر کے رکھے ہیں اور تو تم خدا سمجھتے ہو ان سے لو لگانے بہتر ہیں ان سے محبت کرنے بہتر ہے ان کو خدا سمجھنا بہتر ہیں یا اس اکیلے زبردست اللہ سے جس کو ساری معلومات پر کلی اختیارات اور کامل تصرف و قبضہ حاصل ہے ہاں جی وہ اللہ اس کو جو ہے یا اس اکیلے زبردست اللہ سے جس کو ساری معلوم پر کلی اختیار اور کامل تصرف و قبضہ حاصل ہے اور جس کے آگے اور جس کے آگے جو ہے ہاں جی اور جس کے آگے نہ کسی کا حکم چل سکتا ہے نہ اختیار نہ اسے کوئی بھاگ کر ہرا سکتا ہے نہ مقابلہ کر کے مغلوب کر سکتا ہے خود سوچو کہ جو ہے ہاں جی سر عبودیت ان میں سے کس کے سامنے جھکایا جائے ہم سر تسلیم ہم عبودیت کے سر جو ہے ان میں سے کس معبود کے سامنے جھکایا جائے جو ہر چیز سے طاقتور غلبہ والا اور ایک ہی غلبہ والا اور مکمل اختیار رہنے والا ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ذات اس کے سامنے سار عبودیت جو ہے جھکایا جائے یا ہر جو ہے نعش نا, نا توان سمتائیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے صرف اپنے گمان میں اس کو کچھ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہے واضح ہے ہاں جی جواب واضح ہے اسے ایک اللہ سے پرشش کرنا چاہیے تو یہ اس عادت کے میں توجہ خصوصیت آزمان خوشن سوا نمبر دو سو سات یہ توجہات انہوں نے لکھا ہے تو آپ علیہ السلام نیات یوسف علیہ السلام نے اخلی طور پر انہیں فکرمند بنا دیا کہ عقل کو جھنجھوڑتے ہیں ویسے بھی جو ہے نا ہم نے کسی غیر مسلم کو اور الہی دینیان کو خاص طور پر جو نہیں مانتے ہیں عقل سے زیادہ باتیں کرتے ہیں ان کو راغب کرنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ عقل کو جھنجھوڑا جائے اور عقل کے ذریعے سے جاخل کو سوئے ہوئے غفلت کے شکار عقل کو بیدار کیا جائے تو لہٰذا آپ علیہ السلام تین صبح نے عقلی طور پر انہیں فکر مند بنا دیا تاکہ وہ غور کریں کہ ہم جو شرک میں لگے ہوئے ہیں عقیل کے بھی خلاف ہیں ہم جو شرک کریں وہ عقیل کے بھی خلاف ہیں آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرے جیل کے دونوں ساتھی تم ہی بتاؤ یہ جو تم نے بہت سے معبود الگ الگ ہاں جی تجویز کر رکھے ہیں ان سب کی عبادت کرنا ٹھیک ہے یا صرف حقیقی وحدہ اللہ شریک وحدہ اللہ شریک اللہ ہی کے عبادت میں مشہور رہنا ٹھیک ہے بتاو بھائی کس کے مدد کرنا بہتر ہے ایک ایک کے سامنے ماتھا ٹھیکتے پھرویں سونے کے بت کو بھی سجا کرو چاندی کے بت کے سامنے بھی جھکو پیتل کے بت کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر حاجزانہ طور پر کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو اور پتھر کے بدھ کے سامنے بھی آج ادی کرو یہ کیا سمجھداری ہے جب کہ ان میں سے کسی سے آپ کا کوئی مشکل حال نہیں ہوتے یہ سب بے جان بے روح حقیقتیں ہیں ان میں خدائی کی کوئی صفت نہیں ہے کوئی صفت ان میں نہیں ہے ہاں نہ یہ خالق ہے اور نہ یہ عالم ہے اور نہ یہ جو ہے کوئی طاقت رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کو خدا بنا رہے. اس سے زیادہ بےخوفی نادانی خلاف ہے عقل اور کام کیا ہو سکتے یہ تمہارے سارے بت نہ ذرا دے سکتے ہیں نہ نقصان نہ نفع دے سکتے ہیں خود اگر دے سکتے ہیں تو بتاؤ ہاں جی نہیں خوش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر ان کی عبادت جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ہتاپنی دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں پھر جو ہے ان کی عبادت سراپا بے بےخوفی نہیں تو کیا ہے ہاں جی یہ جو معاون جن نے بنا رکھا ہے نفع دے سکتے نہ نقصان ہاں جی فری کے عبادت شراپا بیوق نہیں تو کیا ہے صرف اللہ واہدہ اللہ واحد قہار کی عبادت کرنا لازم ہم پہ صرف اللہ واحد قہار کی ایک ہے لیکن سپر پاور ہے ایک ہے وہی سب کچھ ہے تمام اختیارات اسی کے داد میں ہیں ہر چیز کا بقا اور دوام اور وجود اس کے دست قدرت میں ہے ہاں جی نابودی اور وجود اس کے دس قدرت میں ہے حیات اور مواد اس کے دست قدرت میں ہیں اس کے عبادت کریں صرف اللہ واحد و اللہ واحد کہ ہار عبادت کرنا لازم ہے میں نے ہاتف نہوسف اپنی بات کہہ دی تم بھی سوچو نات یوسف دس یوسف کہہ میں نے تو اپنی بات کہہ دی تم بھی سوچو اور غور کرو کہ بھائی کس کی عبادت کرنا چاہیے ایک واحد قہار اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یا ایسی موجودات کی ہاں جو لا جلف ولا ظلم نہ کوئی فائدہ دیتے نہ نقصان اس کی پوچھ کریں یہ باتیں بھی خصوصیات عظمہ صبح نمبر دو سو سات سے نقل کر چکا تو قرآن بحق کی تصدیق کے مطابق ہاں حتیسب علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ حقیقت نگلی ہوئی یہ حقیقت کہ آ ارباب المتفون خیر الام اللہ الواحد القحاد کیا مختلف اور متفاد پروادگاروں کو مانے ماننا اور ان کے عبادت کرنا اور ان کے سامنے آج کے ساتھ سر تزیم خم رہنا بہتر ہے یا ایک ہی زبردست طاقتور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا اور اس کے سامنے عادجی سے سر تزیم کم رہنا بہتر ہے نا یہ جو ہے آپ زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ جو ہے حکمت کی بات ہے تو اللہ نے قرآن باغ کا حصہ بنایا اس مقدس آیت سے ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً اور واب اقتدار لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے سمجھانا مخصوص ہے شاید صلی اللہ تعالیٰ کا حدیث یوسف کے اس مقدس کلام کو ذکر کر کے یہ بات سمجھانا محسوس ہے ہاں جی ارباب خصوصاً احباب اقتدار لوگوں کو یہ بات سمجھانا محسوس ہے کہ اس عالم میں سپر پاور قدرت مطلقہ کا مالک اور تمام بادشاہان عالم ہاں پھر مکمل غالبہ و تسلط رکھنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے ہاں جو سپر پاور ہے قدرت وترکہ کا مالک ہاں جی اور تمام بادشاہان عالم پر جو ہے مکمل غلبہ تمام بادشاہان عالم پر مکمل غالبہ و تسلط رہنے والا ذات کون ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہاں جی ہمیں صرف اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے اور دنیا کے قدرت مند حکمتوں سے ہرگز خوف نہیں کھانا چاہیے ایسی صورت میں اللہ ضرور ہماری مدد فرمائے گا ورنہ یہ دنیاوی ظالم قوتیں ہاں جی ورنہ یہ دنیاوی جو ہے ظالم قوتیں جو ہے ہمیں اپنے غلام ہی بنا کر رکھنا رکھتا ہے اور ہم اللہ کو نہ ڈریں گے اللہ کے سپر پاور نہیں مانیں گے تو یہ دنیا بھی جو بڑے طاقتیں ہیں وہ ہمیں اپنے غلام ہی بنا کر رکھتا ہے اور غلامی سے کبھی نجات نہیں ملے گا ہاں جی غلامی سے سچی غلامی سے نجات چاہیں اور خود کو ایک مختار ایسا بندہ جس کا سر ہمیشہ اونچا ہے ولاہلعزت ول رسول ولیمن <الْمومنين> تمام عزت اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے المومنوں کے لئے اے باعضت زندگی گزارنا چاہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی تو ایک ہی واحد کھار اللہ کی عبادت کریں اسی کے سامنے سر و سجود ہو جائیں اسی کو سپر پاور سمجھیں اسی کے درگاہ میں جھکیں اسی کے حضور میں آزادی کریں اسی سے اسی سے مدد کی درخواست کریں ہاں جی اسی کے سامنے سر تسلیم کم رہیں اور اسی سے تمام خیرات کی امید اور امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں اور سچائی کے ساتھ پوری خلوص کے ساتھ پوری ذیم کے ساتھ اور کوئی بھی غیر مسلم طاقتیں حتی مسلم طاقتیں بھی ان کو اللہ کے سامنے کچھ نہ سمجھیں ہاں اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں گے تو اللہ مدد کرے گا اگر ہم اللہ پر بھروسہ نہیں رکھیں گے تو اللہ مدد نہیں کرے گا <تصفح> اور پھر ہم انہیں دنیا کے انہیں ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں اشیر غلام اور مزلی الخار ہو کے رہیں گے تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میں الواحد اللہ الواحد القحار کے صحیح معرفت اور اس کے عظمت اور قدرت کا ادراک ہاں ہو کر اللہ کے حضور میں سچی بندگی کریں اور تمام طاقتوں سے کٹ کر اللہ کو سپر پاور سمجھیں بادشاہ حقیقی سمجھیں اس کائنات کا رب اور مالک اسی کو سمجھیں تو اسی کے درگاہ میں سر بے سجود ہو جائیں تو پھر وہ ہمارا دنیا اور آخرات دونوں کو ہاں جن سنوارے گا ہمیں کامیابی عطا کرے گا میری دعا اللہ تعالی ہم صاحب کو اللہ ہی کے دامن تھامے رہنے کے توفیق ادا ہو